آیت سجدہ میں سجدہ کی فرضیت کے بارے میں بتائیے کہ سجدہ کیوں کیا جاتا ہے یہ سجدہ حضور نے اتنی پابندی سے کیا کہ علماء نے حکم لگایا اس سجائی سجادی آیت کو تلاوت کرنے میں سجدہ واجب ہے اگر چھوڑے گا تو گناگار ہوگا ہمارے امام صاحب کے نزدیک پورے قرآن مجید فرقان حمید میں چودہ سجدے ایک سجدے میں اختلاف ہے سور حج میں وہاں ہمارے امام کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد نماز کا سجدہ ہے مگر امام شافی رضی اللہ وہاں بھی سجدے کا حکم لگات پہرا چودہ سجدے ہیں جب بھی یہ آیت پڑھی جائے سننے والا سنانے والا اس آیت کو پڑھنے کے بعد سجدہ کرے بلکہ یہاں تک ہمارے فقہ نے لکھا کہ آیت سجدہ کا مفہوم اگر کسی زبان میں پڑھا جائے فارسی میں یا اردو میں یا انگریزی میں کسی زبان میں اس مفوم کو ادا کیا جائے یا اس کا ترجمہ پڑھا جائے تب بھی ہمارے نزدیک اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا اس کو ترجمہ پڑھنے پر بھی سجد تلاوت کرنا ہوگا